ہم دو سر آدمان ہم لوگ جنرشن سان کر سکھا مالب دو ہزار ستارہ بڑا سطر آ اللہ علیہ وسلم اور اور سورت اور کمال اور رسوئے میری نظر منظور کرنے سبحان اللہ, سبحان سبحان سبحان اللہ سبحان سبحان سبحان رنگ جڑی نے کافی اور ہے وہ او جناب مشکل کرنا اور ہر بند ہر شہر ہر بند اور ہر شہر جڑا حقیقت ہے اور کسی نہ کسی شر اور فیتنے کو بچا اور اس درد بھی ہے انشاءاللہ شاء اللہ تم سنو گے دماغی سو چنئی کہاں چنئی کہیں جڑی شر نہیں لاپتی پہ بس کی اشارہ کرنا وہ سیاست کے نقل و لیا اقل چلسے تیرا بجود سرا بات چل نقل والے آئے اقل چل پس وسل والے آئے وسل چل پسے <تصح> اللہ رسول سے جدائی والی فصل بس فلاور ضرورت شہری زبر وصل, وصل چل پس نقل والے آئے اقل چل پس فسل مانے آئے وسل چل بسے گلستان نہیں ہے گلستان نہیں ہے تو کیا بات جب اس لو لو نہیں کہاں لوگ کہہ رہے ہیں اسلام کے لیے پرچی چاہیے پرچا نہ پرچا نہ پرچا نہ پرچا نہ پرچا فقط دین کو چار آل دی آل دی آل ہے امداد الشی فقط دین کو چار ہے امداد الشی الگ شل کیا بھگ بک پرچار پرچی پرچار فقت کو چار ہے بال انشی الگ شل کیا بخر نئی سوال سنبھال ندو کو ندو کو نا تدبیر کو تقریر کو تصنیف کوئی نہ تحریر کوئی ملے پشخوایا ملے حقیقت آیا آگے سے تو اور ایک داری جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہے اندھی را جھر دیکھتے ہیں اندھیا مگر شو ہر سو سب دیکھتے اگر شور ہر سو سویرا سبحان اللہ پیدا کب ری شیر پانی جیسے سنو لو نئی کہانی خدا یا جو مذہب ملا ہے سلف سے تمہیں کو جو مذہب ملا ہے سلف سے تمہیں کو نظر کا نہیں ہے کہیں بھی کسی کو اللہ نہ دل میں رہا ہے نہ دل میں رہا ہے نہ موضوع سنو آئی کہانی مسلمانوں کا فرق سو گئے مسلمانوں غفلت میں کیوں سو گئے ہو دشمن فتنوں میں کیوں کھو گئے اللہ جہاں کو دکھا دو جہاں کو دکھا دو نبی کی شا اسلامہ سلامہ مولو مفتی محمد خزر احمد جس کے ساتھ مسلم فل میرے کیوں سو گئے ہو دشمن کے فکر ہو میرے کیوں کھو گئے ہو جہاں کو دکھا جہاں کو دکھا دو کمال روحان سنو آلو نئی کہان آخری بادا ہمارا ہے ٹھ منشور ہمارا منشوت کامر سے شریر میرے والے بھی سدارت سر پار میری ہمارا منشوتنو سبھی کچھ سمجھو ہے دین نبی پر دین نبی پر عزت نبی پر لٹا دو جا سنو لو لکھا اشعار چتاب تو پھر دوستان گی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمالات کے صورت اور کمالا کے سیرتوں چند گلا سنا کمالات صورت نبی سن لہار اگلے سبحان اللہ زمین آلہ حضرت باہر ہوئی سب سے اولا ہمارا لیکن مانا ہو رہے وہ بھی سمجھو اسلام ہے اگر سبزت نہیں سبحان اللہ اللہ تعالی نے رات میں صلی اللہ علیہ وسلم کمالا ظاہری اور بادری بے لحاظ پوری کائنات بنایا جس طرح کے تعینات کی روشنی سورج اصل، تا کر کے اللہ تعالی نے آپ ذات شریف ناج گلیر فرمایا فرمایا سراج کے بڑ مانے ہیں ایک, ایک حقیقی حقیقی معنی چراغ دیوا ایک دیوے تو کروڑا دیوے, دیوے, دیوے بلنچ فرق نہیں ہوں اللہ اس معلے کے لحاظ نال ساری کائنات جسے کوئی کمال نظر ہے سمجھو پاک محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چراغ تو ہی وہ چراغ روشن ہوا ہے اگر سراج کا دوسرا مانا آدھا مزا لی سورج یہ مجازی اور کی مزا جی مانا سراج کام کا مطلب یہ آپ ایسے آفتاب نے کائنات کہ جتھے بھی کمالا کے ظاہری باطنی کی کوئی شان تم نظر تو سمجھا جی اس آفتاب کی کرن اور شہر آل عجیب گلے کہ نہ چراغ دے چراغ دے کرونا چراغ بن جان اصل چراغ اور آ سورج کائنات کو چمکاوے تو سورج فرق آتا ہے نہ کمی نہ ادھر کمی اے ہے سمجھ نہیں لگی یہ اللہ مبارک ہے میرے حبیب سم للہ ہوسل جانا میں حبیب جب دیکھ کمی نہیں آگا شاید بجتا جا پا کمی نہیں اور ایسا پسند فرمایا ہے کہ سراج دا مجازی من ہے چارج یہ ہیں کہ سورج دیا شاوا تک کرنا کائنات روشن ہوئے لیکن کوئی کرن کوئی سوا سورج دے مقابلے نہیں آ بلکہ حقیقت ہو کل میں. کیوں کل ادب میں کہ وہ جو کچھ بھی ہے وجود ہستی وہ اپنی نہیں سورج آخے گا میں پاسے ہو جانا پھر ویگ شیشہ سورج کے سامنے کیا جائے سورج ہے جس شخت کرے گا اس شخت انتہائی روشنی کر دے گا ہندیرے کے رات رات پاس کر دے گا مگر اے شیشے والا سورج جس روخ سمت کرے گا وہ تو روشنی ضرور کر سکتا ہے مگر جگ ن نہیں چمکا سکتا کیونکہ یہ اکث ہے وہ اصل ہے خدا ہی چمکتی اس اصل ڈالے لہذا حسن محمدی اور کمالاتِ محمدی اگر یوسف علیہ السلام کی طرح آپ کے آئی یعنی ابھی حضرت یوسف کے آئیے اگر حسن محمدی نظر بھی آئے گا تو مصر چمک سکتا ہے چاگری چمک سکتا اصل بے تا. بشا، بشا، بشا، بشا. کوئی تا پر کا کوئی تقابل نہیں کیا نہیں جہ سورج کی سواہ سورج کے مقابلے یا سورج کے پتو اکش سورج کے مقابلے نہیں بھی آ سکتے اس طرح اس نے یوسف دو. آہا جو حضرت سیدنا موسا سلیم اللہ یوسف کو محمدی کے مقابلے نہیں لا سکتے حضرت سلام شان آپ اپنا ہاتھ مبارک دل آلے پاس کچھ پہنچتے سن کا سن چودی چن غیر سو چٹا ہو جانا فل پیری بیماری تو بغیر یہ ضرور ہے توجہ ہے لیکن یہ بھی کمالات دے آفتاب نور محمد جی کا ایک فیل سودی چل والوں چمکتا ہے ادھر بہت عجیب ہے یہ بھی مجھا ہے اور ہے جی جی بوجھ پر ہے لیکن ایک سے ہاتھ کے پاس پاؤں بھی موسا چلی جیل کی ہو رہے لارے پاسے جا اپنا پر ہول والے پاس ہاتھ پاؤں ہاتھ چمکنے سے چمکنے اس <سلام _> دل کا حال ہوجہ نہیں فرمائی لیکن عجیب بہت عجیب لیکن سے عجیب تریون ہاتھ انسان کا وہ ہاتھ مبارک سے اپنے دل والے پاس پھر نبیل ہے سولہ نبی سلڑی مبارک چودوی چند لے ٹنگ چمکتی جانتی سہن تو لے جا جی فرمائی آفتاب جتھے بھی چمک نظر آزر آوشنی نظر آفتاب رائے جتھے کمال نظر آجی آفتاب لبوت فید افتا آفتا دے کملی والے نظر آ اللہ <سلام> تا کر کے بزرگا فرمایا بدرگایا صحیح حدیث مبارک جائے میرا نیلا متی نے تاج لال میں دیکھا یوسف ن شس اللہ تعالا حسن کا حصہ اتا فرمایا حسن کا میں دیکھا ان کے شت والس حسن کا حصہ آروا اس حصے مطلب نہیں حسنا حسن محمدی دا حصہ لیکن حسن محمد جی کا حصہ ملیا توجہ حسن محمد جی کا حصہ نہیں مل سورج کے سامنے پہلے مثال رہے ہیں جانی کے بک پڑ رہی ہے کھٹ جانا اللہ تعالی چکا محمد نفر چکیا چکن پیچھے کمی آنی سی آپ مثال آفتاب کی الاقان چھیا سرا جمنی بڑے بڑے گرام میں لکھے حصہ حسن محمدی حضرت یوسف مل رہا ہے جفتاب کے سامنے شیشا کریے اگلا چمک بھی گیا اسی طرح حسن یوسف چمک جم کھائی ہے اس نے محمدی حس نے محمدی نہیں آیا مشن نو دیوانہ کر چڑیا اللہ قرآن ہزار آپ ہی پڑھنے آدمی سن تاجارے بولنا فیس پاؤں والا سیفل قرآن آف پانے آدمی سن کبھی پر کے مجلو فرا کو سہرا کبھی ل دل بابل کے آیا کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ کبھی سوفے مہا لکھا Yes, <laughs> sir. <laughs> سبحان اللہ مشیا چاہتا سبحان اللہ حسن محمد سبحان اللہ نخصہ کال کرنے لگا سونا نبی سمن لال سمن آپ میراج ہوا دوسرے نبیا نسالی مثالی جسم ای جسم شریف زندگی ظاہری آرس پہ پہنچے یہ صرف ہزور نو ماج ہو مثالی جسم جسم ورگا جسم روح جسم گئی پیچھے لماکے اللہ تعالی نے ہر آسمان کسی نہ کسی نبی نو بٹھایا چوتھے حضرت یوسف نو بٹھایا موسا کلی چھو ستوے ابراہیم خلیل اللہ تو ستوے لوگ حضرت ابراہیم چھویں لوگ منسا کلیم چوتھے لوگ حضرت یوسف شریف دینا اپنے کمالات ظاہری پاس لے کہ میرا نبی محبوب اے یوسف باؤں واسطے بیویاں چیاں لے کے سیب لے کے دی بیٹھیاں بیٹھیا سن یوسف نے محبت کا جو نہیں کدل بیٹھے سمجھ نا چینج ہے بہار اس نے سب <سؤال> is is say نہ وہ کنان کے چاند ہیں یہ خدائی کے چاند ہیں ماہ ہاں ہاں کیوں آخیا سمجھو ماہ شیر فرا کے بعد بتلو ماہ منور اپنے حبی کے سورج حضرت سیدنا یوسف چند کتاب لکھنے چاند خود روشنی سورج کو روشنی لینا سورج کو روشن لین لا ہے, <سلام> ہے ماہر کن منور حج میرا میرا سورج ماہ منور حج سے رش آبھی ارشے آلنڈر اکبار ایک گل کر گیا آپ آتا ہے بند آ سمجھی میرا سونے نبی نو صرف میرا سونے نبی نو ہو آپ کی خاص فرما نہیں گرام ہے آخر سونا نبی ارش و وہ کائے راہ پر ہے راہ پر جب او دا مطلب یہ ہوتا ہے او راہ آنے والے او ہو مہاراج سیرین تو اسے رات میراج آنگا نبی رو خالی ہو جائے تو نبی سونا میراج کر کے اپنے واسطے لگ گیا ہے نہ لے گیا آئے فرق کتنا ہے نبی کا میراج روح جسم نال ہو جائے وہ مسلمان تمت کرے تیری روح نیر عرص ہو سکے امین کے پیٹھیائی اپنی روح نوش سے گاس الکالسا نے بولے فرمند سبق ملا سبق ملا میرا مستفا سے سبق ملا میرا جو مستفا مجھے کہ آل میں بش رکشت کی ست میں ہے کر تو دو دوسرے مقام پہ بڑی مداحت را دوستوں فرمانے اکثر شام سے آتی ہے اکش اکثر شام کی آتی ہے فلد سے شام کی باتیں مطلب سمجھاوا گا اخبار شام کی آتی ہے خلک سے آواز سجدہ کرتی ہے شہر جس کو وہ ہے آج یک گام ہے ہمت کے لیے عرش شبر سونا جا موٹا جا تارا مغرب والے پاسو چمک دے اس تارا آخ دے وہ مسلمان میرا رات عظیم رات بھاوے پچھلی رات پچھلے مہینے دیا پچھلیا راتوں کی رات کالی ہے پر عظمت والی ہے صبح دا نور بھی ان سجرے جڑی گل کرنے والی آخر ایک کی رہ یو ہے ہل ارش پری رہت چلی ہے ارش پری سے میرا گیر اگر میرا نا دکھ ہے جے ہر شاد ایک قدم کا فاصلہ اگر مسلمان جی تمت کر کمالات سورت و سیرت کچھ نسل ہے سیرت مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دمالات چو ایک کمال ہے میرا جنش تے پہنچ رہا. جسم سمایا تبجال توجہ ہے ہمت کر لا سونا سورجے سراجے منی میراج کلہ اپنے نہیں رکھ گئے تا کر کے بزرگ لکھا ہے بڑے بڑے بزرگوں نے وہ میراجلی گستاوی سرکار کا جن لکھا وہ نہیں جا میر لکھا ہمت والے کی کار دے لے کرتے رہے تھوڑا ہمت والے اکبال آخر ہمت والا بن جا ارشری کچھ پیار کوئی فاصلہ نہیں عجیب گل ہے ادھر دیکھ پہلا روح سونے نبی روح مبارک لاہ لو روح مبارک کتنے پہنچائیے کچھ کس طرح روح نوتے لاستے کی طریقہ چاہیے ایجوتا نہیں اٹھنا پہنا کھمبا پرانے میں بیٹھ کر جنہیں مرد اٹھ ج ہے صرف روح یعنی قصد ارادہ نیت عظیمت سجدہ کرو تجان توجہ نیاز مندی آج جی توازو خنا اس ذات نے پیچھے اپنے آپ نو بالکل سمجھے کہ میں کچھ نہیں تو ہی اس مقام تے پہنچ کے آجی نیاز فنا بندہ ہے نیڑ ہوں توجہ ہوا نیمہ سر نیواں ہوا روش وقت طرف سجدہ کر نڑے ہوئے کی مطلب جی مٹے گا جسم جھکے گا توجہ ایک ہے جسم سے جاوے روح نیوی ایک جسم نیو رو اگر جسم چاہ روح نیوی تو یارب ہے جسمچا رو نیتا دنیا دیا پاؤں گیا ہے نیتا ارادے آزائم وہ دنیا دے پاؤں چا ہے جسمچا ہے روح نیوی یہ مغرب کا سبق وقت جسم نہیں چہچڑاس نکلے یہ پیغام محمدی ہے بال فروغ پرواز is جو ہے اس مقام تری اسی واسطے آفتاب ایک ہے روشنی اسی کی ہے جو ہے آفتاب ایک ہے روشنی یہ دونوں اسے روشنی کو ہی دو روشنی سنگی سمجھ جو ہے تاہم لکھے آفتاب جہاں ایک ہے دو نہیں آفتاب روشنی دے وال روشنی دے اور جو بھی ہونا کوڑ ہو جھوٹوں روشنی اللہ وے فقیران جنابال گل کر گیا رہی شیر سنا دینا مگر ہونے آفرمند نے اخت شام کی آتی ہے فلک سجدہ کرتی ہے سہل جس کو وہ ہے آج کی کار رہے ہمت کے لیے الش بنی کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے میرا آج کار پیر باہو سرکار سبحان حق باہو نے گل لکھی ایک بزرگ کی لکھی ہے گل کر فکیر قدم ارشے حضرت صاحب حضرت پیر باہو سرکار رضی اللہ تعالیٰ شیر سے آپ دستے رہتے آپ دخل کی گل کر ہندوستان مبارک دے اندر سن جلال الدین رضی اللہ تعالی انو سرکار بڑا جی اللہ کا فکر ہو اللہ بہادرین سکریہ ملتا نہیں رہتے سکمت میں فرمائی ہے شاید شہابی سہربندی سرکار بڑے پھر چلے گئے آپ کی مزاج کمی کے مطابق خدمت کرنے والا خاتم کوئی نہیں گئے جلال شریف کی کی نے نو نو مطابق کھانا چاہیے ایک بنائی ایک انگیٹھی بنائی اگیٹھی سر حا پال جلالی تبریلی بدل گئے قرشت کی خدمت کر جیسے کھانا تازہ منگ گے طبیعت شریف کے مطابق دیر نہ ہوگی زمین ج اپنے آپ یار بادشد آ کے طبیعت مطابق کھانا چاہج سجے خبر سرکار تکلیف ہو شریف کمزوری زیفی اے جلال الدین تبرے تھوڑا جہا تارف کرایا بنگالا جاب دربار شریفار لکھ رہے الدین فدالون اللہ بہت بڑے عالم سنی سن آپ نال پڑھ رہے سن جدالیم کمرے بھی اپنی ماحولم درام گزرے نے پوچھا کا کر رہے پہ انہیں آخر جی کالی صاحب نماز پڑھنا میرم صاحب نماز چڑھ لے کالی صاحب نماز بند سو لیا تو نماز نماز پہ ادروں کمی خاتر لگی دل ہو یار گل کہ میں ڈال لڑکا بندہ میں نماز نہیں آؤں گی نہیں جاؤں گا پہنچا کو سویا آخر اس فرمایا میں صحیح آخیا نماز نماز فکرا دیس آلما نماز ہو رہے فکیر کھے ہو رہے فرمایا آلما دی نماز وہ چر نماز نہیں پڑھوے جنا چر کبلا سجا نہ ہوے جی جا لگے کہ کسی پوچھ لینے نہنا ہوئی گھر سوچ کے ججر سوچ کھلو جاتی ہے وہ تیاری نماز پڑھتے ہیں فرمایا فکیر کی نماز کتنا ہے فقیروں نہ چیر نماز نہیں پڑھتا جنا چیر نو اپنے سامنے بات نو جا کے ستنے کی اجلا والے بار دلانتی کمرے کی سرکار مسلمان آ کے لوگ دے خواب دے لے قانی صاحب کی پریشان ہوتے ہو جا جی رات ویخیا میں اللہ کے درمیشوں کا مقام اس کو نہیں اس کو بھی مقام نے فرمایا ستر ہزار مقام فکیر توجہ فرمایا جلو فکیل ستر ہزار مقام تی بند ہے کچھ پہنچنا ہے فرمایا اس مقام تک پہنچنا وقتی نماز ارش والے فرشتیا جو فرمایا وہ ستر ہزار کر کے تھلے فرمایا کابے میں آن رو جس کو چاہیے میں نہیں آ گیا ایک بار گل کر کے اور تو ہمت کر قدم چکن بھی میرے پاس تھوڑا کہہ گیا اٹ وی ابھی جاگ وی اللہ نے پہنچایا نظر نہ ہو تو میرے ہل چائے سکھل میں لے نظر نہ ہو تو میرے حلقے سکھل میں لے لو کہا خودی ہے دشال اصلی گھر والا جی میں ننگی تے فکیر درمیشہ نے او جے تے بچے گا نظر نہیں تے ہاتھ کپ بنے گا وج بنے گا دل والی نظر پیدا کر پھر او سر فکی کلا پر ہے وہ سمجھ آئی کہ نہیں کھانے تو روح جدو فکیر پر اپنی دس پنگلوں سارا جہان ویخ میں دس کر کے آنا فاطر کتاب سامنے دن جاتا پیر بہت کتوں پڑھے سب پتا مولایا مولا علی باؤ سرکار تھوڑے پڑھے سکتے ان پڑھا میں فارسی عمارت پڑھ سکا اللہ و مقام خستیاد دار مقام میرا سن ہر روز ہم سو کا خدرو برابر ارشتا میں پی باسا کنارے اللہ ہے حیران کی درویش اس مکان تو ستر ہزار مقام تح کر ہے روزانہ آپ ارش سے پرا پر بیٹھ دائے، کے برابر ویچد ارشیا کے لال کھلو کے پنجی پڑتا ہے باچو ساجہ بال میں خدرا درخانہ کا میں بی واپس آپ لگی جب اتو واپس آساں املیاں جا کے ویچ بولو جگ ویسے کھے مثال بالیا مثال در میں کھوتے کی پیشاب کھوتے کیتا پشاب ات آنچی مکشی وہ کسی لگی جائیں گے سمندر سمندر چلا تین خدا جگ ویک کے دو چار چیزیں ات کھے یہ فکیر آرش پہنچ واپس آج اوپر گئے میں آئے رزولر کعبے سے باہر آئے کا درمیان خدائی کا دیکھ دیں یہ رزول ہے اروج کی اردو واپس ہو جائے تو یہ نہیں دیکھ میاں ستر ہزار تو اتنے بھی مقام ہیں جب فقیر ہے فقیر وہ طے کر جاوے نا مکان پھر ایسے بھی فقیر ہو ایمان لال میں بیٹھا کتنے بیٹھے بولو کسی سے کسم آزاد بھی جسے فقیر اس مقام تہچ نا کسی تھانے کی لوڑ ہی نہیں ہوتی لا مکانی بن جی no, no. ایسے فکیر اللہ جو ہوئے سایا ہی منگ گیا سی تمجو روس باغیر گھر کے پیل کی گل کر لگا تو سبحان اللہ اوئے سبحان اللہ واچ شریف ہے دربار اوئے سبحان اللہ جی جی حضور سیدنا عبد القادر صامی سبحان اللہ حضور روشن میرادی اولاد چوں سبحان اللہ ہندوستان وچ جنہاں نے گرانی سجدے انہاں دی اولاد محبوب سبانی بھی کہہ رہے ہیں ابدل کادر خانی بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ روز پارج السن کے اللہ تعالی نے شان چ لگا کہ سانی ابدل کادر لگا پی گیا سن حامد گنج بخش سجد حامد گنج بخش دے خلیفے دو مشہور نے ایک خلیفہ شیر شاہ ملکان دلال شہر شا شہر شا مشہور گڑھ کے ملکان دربار بابے علی شیر سردار خلیفے سن حدور سد لان سد حامد کنج بخش رام اللہ رحمہ اللہ دوسرا لالا فقیر کیڑا سی داؤد بندگی سرکار شیر گڑ شریف والے شیر گڑ شریف جنہوں داؤد گرمانی آدمی دو خلیفے نے خاص مشہور پاکوں میں حضور سید بند کی قربانی سرکار کا زندگی جو سایا مل پتا ہی راز کسی کو نہیں معلوم کے موومنٹ ساری نظر آتا ہے حقیقت میں پرانا کی ملح. مطلب راجے روح اگر باہر نکلو یہ دسایا روح ایک ایسی لطیف چیز ہے او میاں روح ایک ایسی لطیف شے ہے اس کا سایہ نہیں جب فقیر اپنے جسم و نور روح وگوں لطیف کر لیا جسم کا ہی سایہ نہیں جدو روح جسم سے غالب ہو جائے جسم کا سایہ بھی نہیں رواجہ ارواہ ہونا ارواہ ہونا اجسا دولہ شاید اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے لکھا ہے فکیر کے جسم روح وگ لطیف ہو جائے تو انہوں دیا روہاں جس جسم واگ تگڑیاں ہو جائیں گی سمجھ نہیں آئی ہوں روح دا میرا سونا نبی فقیر ارش میں جا نہیں پہنچیا کدو <سلام> <سلام> <سلام> پہنچتے ہیں جب اپنے روح شریف نو کٹ لیا مرگ جا مرگ پھر ہوا چار کوئی تو, تو نہیں اٹھتے انہوں کے سلکے او ستیا جسم اللہ اشو ہے جی جیڑی گل شروع کیخ امام مشیری شیر نا ماشاءاللہ تسی اس سونے نے ایک گل کی میرا موضوع ابتدا جہی ہے نا ابتدار اور امتحان پیچے دیکھ بھجو آپ پہلے اس کو شیر پڑا نہیں آپ مولا سلے پڑی رہا وہ پڑ لو مولا یا جب اس گانے پڑیا بڑے بڑے شارے مسئلہ حل نہ ہوا میں یہ بھی بول دوں حسن یوسف اور حسن محمدی کا او دین تک یہ تو کابل فی الحال وہ بیٹھے سب ٹک دہنے سے بلانے کا مسئلہ ہے اس کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتا ڈاللہ! ڈاللہ! میں سو شرابت مذہب بڑے واقعی یہ نقصان نہیں گیا گل بھی بنی تو گیریں کرو جو برمائی انہوں نے دیکھا جو ہے میں مثال کہنا دیکھا آپ فرماتے حسن کا چوہر یعنی اصل حسن حقیقت حسن بنڈی تھی جوہر اور حسن فی ہے لئے ان نہیں تقسیم نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا سمجھائیے سورج شیشے کرو سورج کو مٹی تقسیم نہیں ہو چمکا وہ ہے کیا بات نہیں کر کے فرد مستفا نور جلوے ہیں لہذا کمالات محمد کی فنڈی نہیں فرماند نے اگر کوئی بندہ شیشہ سے نظر آئے تو بندیا نہیں گیا ظاہر ہوئے تجلی ہے جلوہ ہے بندے کا پچھا زمین سے پوے ہو کوئی بے وقوف ہی آخ گا کرایا ایسے طرح کمالات محمدی امام کسی فی جا سین جاؤ شیش کا یہ بتایا بابا نہ یہ منتقی مسئلہ ہے ہے ہاں جی یہ باہر نکال اگر اتنے نہ وتیا جاوے امام دوسری کا شیر سمجھ نہیں آنا اسمجھ آنا سب تو جنگل یاد اس گل مدرسہ تو بند کے بالی نانوتمی نے تاریر ناس بھی عجیب گل جی جی تاکہ اپنے حسن عقیدے کے اوتے خوش ہو کے تھر جا کیا ہے عقیدہ تیرا سبحان اللہ اللہ تبارک ہوا تعالیٰ کی اللہ سبارک و تعالیٰ کی علم والی شان علم سفت جی سفت حقیقت محمدیہ اللہ دی صفات ایمی، نے تربیت کی نورے قاسم نانک بھی لکھ گا جس وقت اللہ دی علم نے تربیت کی حضور تو کیری ش چھپی رہ گئی ع اللہ الہی حقیقت محمدی کا مربی بن رہا ہے روز جی اول سے پھر اس نے کیا اس کا کیا ہو سمجھ لو کہ ہر نبی میں جہاں جہاں علم نظر آتا ہے چلو یہ مطلب ہر نبی آیا آتم کا شیشا رکھو ادھر اکثر ادھر آ گیا اگر سکتے شیشے کا کام ہوں جیوی ہوں اویلی شیشیا کا شیشا جی سونے نے انج لیا حدرت ابراہیم دا جیو سونے نے انج لیا پھر جب یوسف کی باری آئی انج لیا پھر آخر وہ حقیقت ایک خاص شیشے کے لیے تو بنی تھی وہ شیشا ہے جس نے محمد اور یہ شیشا سارا کو بے مثال سی تو شیشا جیویں تو ہوتا ہے اوکتا ہے کیونکہ سب تو بے مثال سی لہ ج سب چارا سہارا تھے بہار آئی بن بہار آئی جب اگر سڈے دے نے بخشتے ماں مشیری فرما دے تو تیری شان اگر تیرے نام لے کے کوئی بندہ مردے دکھتا مدر یار شان بھی جناب دی شان دزمت کے اگے ایسا موج نہ عام ہو جاتا کہ جب بھی کوئی بندہ محمد مردے تو پڑھتا تو مردہ اٹھ کلو اللہ سنا تھے شانے بھی پوچھنا اللہ اتنے بڑے حبیب تو سنتے اگر سالوں دے دو جہان جہاں بھی نہیں ہاں جی اسلطان صاحب میں اسلام کتاب جلال چالیخ بہت ہی سلانیہ گلا بچے خصوصا قائد وغیرہ اپنے اسکول زبردست بس آج تکلیف رہی ہے آپ سے سوال ہے کہ حضور علیہ السلام اگر علم میں رکھتے ہوتے تو تبلیغ کے لیے صحابہ کر آپ کو بیٹھتے ہوتے کا دن تھے کبائب بھی تھے فرمائے بہت اچھے درمیش صاحب بیٹھے ہیں میرے دوست نا ہیں ناصر صاحب میرے پاس پڑھتے ہیں انہوں نے جواب دے دیا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا یا قلون نبی شی الحق بغیر بھلی اسرائیل لا حق نبیوں کو قتل کرتے تھے اگر اللہ کو علم ہوتا تو کیوں بھیجتا ستر ستر جواب جائے مار کھانا جب ہر پتہ اللہ جان کا صرف حکمت کے تحت ندیوں کو بھیجتا رہا چاہے شہید ہوتی رہے ان کی شہادت بھی ہوتا ہے اب اگر وہ دیکھے کہ یار شہید ہو رہے اور پھر بھی بھیج رہا تو آپ یہ نہ کہیں کہ کو بھیجنے والے کو علم لوگ یہ کیوں نہیں کہتا کہ وہ حکیم ہے ایک اور جب کسی صاحب کمال کے کمالات آپ کے سامنے اتنے واضح ہو گئے کہ مدرسہ جمن کے پانی نے بھی یہاں تک کہہ دیا کہ کون سا علم سے چھپا رہ سکتا ہے کہ جس کی تربیت ہی شان علم یعنی اللہ کی علم جس کی تربیت تو اب آ لگے نہ پتا ہوا بندہ ہر شکا مہینے برابر یہ گل حکمت ہے اتوا بندہ مری اور اگر یہی کہہ لے کہ کوئی حکمت تھی جس کے تحت آپ نے بھیج دیا ادھر دیکھو میں اپنے اپنے ہم چواش گم مصروی روپی والا اللہ بائی اقبال برشد روپی لکھ ہمار مد جگ نبیوں کے برابر سمجھن لگ جائے مجلیا کر حضرت ای تلتح بھی بھی یوسف رسول چلو جی رسالت دا علم نہیں سی باب رسول ہوتا پہلو مشورہ پہ کرتے کرے دان لا لیے اور رسول اللہ کو یہ کرے، کافر بنے گا بزرگ لکھے بزرگ لکھا ایمام صافی ورگیا آشیا جلا لین ہوتھیریاں لکھے وہ نبی صلی اللہ سارا نبی نان بلی پکے سن کی وجہ اللہ تعالی حکم یہ مامور سن حکم سی نکلیا اتو یہ اصل کہ یہ حرام نجائز اللہ تعالی ادرو باطنی طور دل نمر کیا کہ مصر شاہی جس طرح کے باب آدم طور روکیا جا رہے محمد میرے اس دانے خاندان کے دمئی کی خلافت روک سارا ہے کر کے ندیا کرم جڑا تین خلاف ہے شراب نفس کی وجہ کی خواہش اور دل مرضی ہو نفس نال نہیں چل رہے ہوں گے چل رہے ہوتے اللہ تیرے حکم کرتا کے میں ح اگر نبی کو جڑی خطا ہوتی ہے نا اگر وہ کسی ہو مل جاوے تو اس خطا کی وجہ بڑھ جاتی یہی مانا ہے جو کہتے ہیں حسنات البرار سیاحت المقربی نیکالی نیکی مقربین کی مقربین کی غلط شمار ہوتی ہے نیکالی نیکی نہ کر کے صحابہ کرام وہ لوگ نف سوتے نفس کام نفس ہوئے اتنے زمین پیر باب سرکار آخر آدھا چلا فکیل نماز تری نماز بڑا فرق جی کی فرق تصاج لاہو اکا سب سے بڑا تری نظری گل بک رہی جی اللہ اکبر ایک جس لئے جانور کری اللہ اکبر تکبیر پہلی بار نبس مار چڑنے ان مارے ادھر روح ادھر ملا دلے مار دیا روح کرسم دی جدے قبضہ قدرت سپیری جانے گس گور ہوں چ پتہ نہیں ہوں گستاخیاں گستاخیا سوچ نہیں سکتا ورنا کسم اس جنہ اللہ تعالی سمجھ دتی سی پہلے لوگ حضور دی ہزور بارے امام اصمائی بڑے بڑے بڑے حدیث کا بڑا بڑا امام ہویا ہے آپ نو کسی پوچھا ہزور دے حدیث ہزور دے دے دے شریف دے بارے گل اگلی کا مطلب تو دسو آپ فرما دے جی ما ہزور گ نہیںڑا پ جن الاگو رنگیا ہے بانی مانگو رنگ جلن والے سکر آیا شیر سونے ای کی لکھ ابد آ سکا کی سبحان اللہ آفر حال والے قال والے زبان دریلا بھی دینی آخر آفر نے ہاتھ پھڑا ساگ نے قدروں میں پڑھو سارے